فی رب تو وہ پیچھے سے دعا ختم ہو جاتی ہے تو میم کا ریموٹ جو ہے نا وہ مؤزن کے ہاتھ میں ہوتا یہاں پر بھی ایسا ہی چل چل چل کہتا ہے کہ سنت قرآن پر مقدم ہے اس کے بارے میں اس کے دعوے میں تعارظ ہے ایک جگہ کہتا ہے کہ قرآن سنت پر مقدم ہے اور قرآن جو ہے اس کو کسی اور کسوٹی پر نہیں تو جا سکتا اور دوسری جگہ کہتا ہے کہ سنت قرآن پر مقدم ہے اور دونوں باتیں اس کی کتابوں میں موجود ہیں تو اب پہلی اور الزامی بات تو یہ ہے کہ جی ایک ہی دعویٰ کرو اور اس کو متعین کر دو ایک ہی وقت میں کہتے ہو کہ قرآن سنت پر مقدم ہے اور پھر اس کے بعد جا کر کہتے ہو کہ سنت قرآن پر مقدم ہے اب ظاہر ہے کہ تمہاری پہلی بات جھوٹ ہے یا دوسری بات جھوٹ ہے وقت دونوں باتیں نہ سچی ہو سکتی ہیں نہ جھوٹی ہو سکتی ہیں یہ تو مانیات ہے یعنی دونوں چیزوں سے اس کا خیال ہونا یہ ممنوع ہے ایک چیز تو ہوگی یا پہلی بات سچی ہوگی تو دوسری جھوٹ ہے اور یا دوسری بات اگر سچی ہو تو پہلی بات کیا ہے جھوٹ ہے تو لہٰذا ہمارا مشورہ تو یہی ہوگا کہ پہلے مینٹل ہاسپیٹل جا کے اپنے دماغ کے علاج کراؤ پھر اس کے بعد اس طرح کے دعوے کرو دوسری بات یہ ہے کہ سنت خادم ہے اور قرآن مخدوم ہے سنت خادم ہے اور قرآن مخدوم ہے بہ الفاظ دیگر سنت شرع ہے اور قرآن متن ہے سنت تفسیر ہے اور قرآن متن ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ کہا جائے کہ خادم اپنے مخدوم سے مقدم ہے اور یہ دنیا کی کون سی عقل اور کون سے ترازم میں اور کون سے انصاف کے روح سے کہا جا سکتا ہے کہ شرع اپنے متن سے مقدم ہے بات ہوگی تیسری بات یہ ہے کہ سنت کلامی رسول ہے اور قرآن کلامی خدا ہے سنت کلامی رسول ہے اور قرآن کلامی خدا ہے تو کلامی رسول کلامی خدا پر کیسے مقدم ہو سکتا ہے یہ کیسے ممکن ہے چوتھی بات یہ ہے کہ کلام کی فضیلت متکلم کی فضیلت پر موقوف ہے کلام کی فضیلت متکلم کی فضیلت پر موقوف ہے تو سنت جب کلام رسول ہے اور قرآن کلام خدا ہے تو لہذا اگر یہ کہا جائے کہ سنت رسول کلام خدا پر مقدم ہے تو یہ ماننا پڑے گا کہ رسول کو خدا پر فضیلت حاصل ہے اور جس نے یہ مانا تو اس کے ایمان کی چھٹی ہو گئی تو لہذا یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ کہا جائے کہ سنت جو ہے یہ کلام خدا پر مقدم ہے اس لیے کہ اسے اس تو رسول کا اللہ پر مقدم ہونا لازم یہ باتیں تو ساری عقلی ہیں اور نقدی جواب اس کا یہ ہے کہ پورا قرآن پورا ذخیرۂ احادیث پورے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی جماعت اور پورے صدف صالحین یعنی ان میں سے ایک بندہ بھی ایسا نہیں ہے جو یہ کہے کہ سنت قرآن پر مقدم ہے یا اس کو زیادہ پذیرہ حاصل ہے تو اس طرح کی بات کرنا یہ قرآن کے بھی خلاف ہے یہ سنتی رسول کے بھی خلاف ہے یہ اجماعی صحابہ کے بھی خلاف ہے اور یہ صدف صالحین کے اجماعی نظریے کے بھی خلاف ہے اتنی بات کافی ہے اس کے بارے میں شو. اگلی بات کیا ہے صرف افعال کا نام ہے یہ دونوں دائرے میں ہیں پہلی بات یہ ہے کہ سنت کو افعال اور اقوال نے تقسیم کر کے افعال کو سنت کہنا اور اقوال کو سنت نہ کہنا یہ اسلامی احکام سے جان چھوڑانے کے مترادف ہے اس لیے کہ اقوال رسول جو ہیں سلف صادحین کے نظریے کے مطابق ان کو افعال رسول پر ترجیح حاصل ہے یہی وجہ ہے کہ تم نے اصول فقہ اور رسول حدیث میں یہ بات پڑھی ہے کہ جہاں قود رسول اور فیض رسول کا آپس میں تعارض ہو تو وہاں قود رسول کو ترجیح حاصل ہوگی فیض رسول کو حاصل نہیں ہوگی تو یہ نظریہ اختیار کرنا یہ سلف صالحین کی ان کے اس اصول کے خلاف ہے یہ اس وجہ سے غلط ہے دوسرا یہ اس وجہ سے غلط ہے کہ افعال رسول دو طرق ہیں ایک وہ افعال رسول ہیں کہ جو امت کے دیئے بھی مندوب ہیں اور دوسرے افعال رسول وہ ہیں کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہیں اور امت کے دیئے وہ ہیں ہی نہیں تو کہیں اس میں یہ سازش تو چھپی ہوئی نہیں ہے کہ جو خواست نبی ہیں ان کو اس نام سے سنت کا نام دے کر اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کی جائے مثلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چار سے زیادہ بیویاں رکھنا جائز تھا آپ کے لیے بغیر حق مہر کے بیوی کا رکھنا جائز تھا آپ کے لیے سونے کے بعد بغیر کے نماز پڑھنا جائز تھا وغیرہ وغیرہ اب یہ خواص النبی ہیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات ہیں امر کے لیے یہ احکام نہیں ہیں تو کہیں یہ اس کی سازش تو نہیں ہے کہ وہ افعال جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات ہیں ان کو اس طریقے سے جائز بنانے کی کوشش کی جائے یہ سمجھ مہا کی؟ بات سمجھ میں آ گئی کتنی باتیں ہو گئی تین چوتھی بات یہ ہے کہ پھر ان افعال کو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر دے جا کر یہ کہہ دینا کہ جو افعال حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان افعال کی زبارہ تجدید کی ہے اور اصلاح کی ہے تو لہذا ہم صرف ان افعال کے مکلف ہیں اوروں کے نہیں یہ بھی تناخذات کا مجموعہ ہے یہ بھی کیا ہے تناخذات کا مجموعہ ہے بہت سارے احکام ایسے تھے کہ جو ملتی ابراہیم میں جائز تھے لیکن مزت محمدیہ میں وہ جائز نہیں اب ظاہر ہے کہ ملتی ابراہیمی میں دو بہنوں کا دو بہنوں کے ساتھ بجک وقت نکاح جائز تھا لیکن اس ملت میں جائز نہیں ہے اس منت میں وہ جائز نہیں ہے اسی طرح دوسرے بہت سارے احکام تھے کہ جو اس وقت جائز تھے مگر اب جائز نہیں السلام علیکم سے ایک کے دن کیا کرنا جائز تھا اس امت میں نہیں اسی طرح کچھ چیزیں ایسی تھی کہ جو وہاں پر ممنوع کی گئی تھی لیکن یہاں یہ پر جائز ہے وغیرہ اب مثلاً وہاں پر قربانی کا گوشت کھانا جائز نہیں تھا یہاں پر جائز ہے وہاں مالک کا استعمال جائز نہیں تھا یہاں پر جائز ہے تو کہیں اس کی سازش تو نہیں ہے کہ جو اس شریعت میں ممنوع ہے اور وہاں پر جائز تھی ان کو جواز کا نام دے کر مزت ابراہیمی کا اور ان کی سنت کا نام دے کر ان کو اپنانے کی کوشش کی جائے یہ کہ جو چیزیں یہاں پر جائز ہیں اور وہاں پر ممنوع کی گئیں ان کا انکار تو نہ کیا جائے کہیں اس کی سازش تو نہیں کی چار باتیں ہوگی پانچویں بات یہ ہے کہ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں کہ میں یو تیور رسول فقط اور ظاہر ہے کہ یہ حکم مطلق ہے اس کی تقسیم افعال یا اقوال میں نہیں ہے جس نے رسول کی اطاعت کی تو اس نے اللہ کی اطاعت کی اور ال رسول یہاں پر مفرد کی سیکھا ہے اور اس پر علی فلام داخل ہے اور ظاہری قرینہ یہی بردارہ ہے کہ یہ علی فلام نہ استغراقی ہے اور نہ جنسی ہے بلکہ یہ آہدی ہے اور اس سے کون مراد ہیں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہیں اس لیے کہ یہ قرآن کس کو نازل ہو رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو رہا ہے تو جس رسول پر قرآن نازل ہو رہا ہے جس کے ساتھ بات ہو رہی ہے تو وہی رسول اس سے مراد ہوں گے اور پھر جس ہم امت کے لیے یہ اخکام آ رہے ہیں تو وہی امت اس سے مراد ہوگی تو ظاہر قرینہ ہی یہی بتاتا ہے کہ یہاں پر اور رسول سے کون مراد ہیں جواب دو سب جواب دو کون مراد ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہیں ٹھیک ہے اور اسے کوئی اور پیغمبر مراد نہیں تو پھر اس آیت کا کیا کریں گے اگر اس میں وہ ادھر ادھر پھیرنے کی کوشش کریں اور یہ کہیں کہ جی اسے حضرت ابراہیم مراد ہیں تعبیلیں وغیرہ کریں تو پھر دوسری آیت خود انکن اللہ اب یہاں پر تقل کا دفظ ہے اور کل سیغ امر ہے اور واحد مذکر حاضر کا سیغہ ہے تو یہاں پر تو براہ راست اسے کون مراد ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہیں اسی طرح ایک اور آیت میں اللہ فرماتے ہیں کہ میں آتا عمر رسول الفضو ہوں ومانحا کو معنو اب یہ آیت جو ہے یہ بھی ایسی ہے کہ اس کے بہت سارے قرائن ہیں کہ یہ انصار وغیرہ کے ساتھ بات ہو رہی ہے اور اسے کون مراد ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ و مراد ہیں تو اب اتنی ساری آیات ہیں کہ جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا گیا کہ ان کی اطاعت کرو تو پھر یہاں پر منت ابراہیمی میں اور افعاد ابراہیمی میں اس کی تحدید کہاں سے آ گئی کون سے قرینہ کی بنا پر آئی وہ قرینہ اگر ہو تو ظاہرے کے تین قرینے ہو سکتے ہیں یا قرآن یا حدیث اور یا عقل کیا ہوا یا قرآن یا حدیث اور یا عقل زائر کے قرآن میں تو قرآن سارے کے سارے اس کے خلاف ہیں اور حدیث جو ہے حدیث تو اس سے بھی زیادہ سری ہے حدیث کیا ہے وہ تو اس سے بھی زیادہ سری ہے اور سے تو ویسے بھی وہ محروم ہے جس کو تو ہیں نہیں لیکن حدیث تو اس سے بھی زیادہ سری ہے چنانچہ کتنی ساری حدیثیں ہیں مثلاً ایک حدیث ہے کہ کل امتی ی الخل جنت علام عبا یا کل امتی معاون اللہ ابا سر کے الفاظ ہیں اب یہ حدیث صحیح ہے مطلب ہے کہ میری ساری امت جنت میں جائے گی مگر جو انکاری ہوا وہ جنت میں نہیں جائے گا تو جب لوگوں نے پوچھا کہ کون انکاری ہے تو آپ نے فرمایا کہ بَن عطانی دخت جنت و بن آسانی فخر ابا جو میری اطلاع کرے گا وہ جنت میں جائے گا اور جو میری نافرمانی کرے گا تو وہ کون ہے ملک رہے اسی طرح آپ نے فرما تم پر سنتی ہے میری سنت کی اتباق وغیرہ اور اس طرح کی بے شمار حدیثیں ہیں کہ جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتحاد کا حکم ہے اور یہ حدیثیں تقریبا تقریبا متواتر ہیں اور متواتر حدیث کو تو بزا میں خود یہ ہی کہتے ہیں کہ ہم مانتے ہیں تو جب اتنی ساری حدیثوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اطاعت کا حکم دے رہے ہیں اور اس کو اقوال اور افاظ میں تقسیم نہیں کر رہے بلکہ اس کے خلاف ثابت ہوتا ہے اس کے خلاف ثابت ہوتا اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ بہت ساری حدیثیں یا بہت سارے واقعات اس طرح ہیں کہ جن میں باقاعدہ اقواز کو سنت کا نام دیا گیا ہے اور اس کی نافرمانی پر وعید سنائی گئی ہے وغیرہ وغیرہ لہذا اس کو یا قرآن کا غرینا چاہیے یا حدیث کا کرینہ چاہیے اور یہ عقل اور قیاس کا کرینہ چاہیے تو قرآن کا قرینہ بھی اس کے خلاف ہوا حدیث کا قرینہ بھی اس کے خلاف ہوا اور عقل اور قیاس بھی اس کے خلاف ہے عقل عقل اور قیاس اس لیے اس کے خلاف ہے کہ اگر مثال کے پر فرض کیجئے کہ یہاں پر کسی استاد کو تمہاری نگرانی کے لیے بھیجا جاتا ہے تمہیں پڑھانے کے لیے بھیجا جاتا ہے اور تمہیں حکم ہے کہ تم ان کی اتباع کرو تو اب اگر تم کہو کہ جی ہمارے یہ جی استاد اصل نہیں ہے اصل تو وہ استاد ہیں کہ جو ان کی نسل میں اوپر جا کے آتے ہیں تو تمہیں کیا کہا جائے گا کہ بیوقوف و انتظامیہ نے تمہارے لیے ان کو متعین کیا ہے اب تمہارے پاس اس کا کیا اختیار ہے کہ ہمارے اصل یہ استاد نہیں اور ہم ان کی صرف وہ بات مانیں گے جو اوپر ان کے دادے نے کہی ہو یہ کیسا ہو سکتا ہے اگر ایک استاد کے بارے میں یہ اصول نہیں چل سکتا تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ اصول کس طرح چل سکتا ہے اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عربوں میں بھیجا گیا عربوں کا رسم رواج اور ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ابرانیوں میں بھیجا گیا ان کا رسم رواج اور تھا ابراہیم علیہ السلام اصل نبی تو فلسطین کے تھے اصل نبی کہاں کے تھے فلسطین کے اور ان کی زبان عبرانی تھی وہ تو عرب نہیں تھے تو ہر قوم کا اپنا مخصوص رسم رواج ہوتا ہے اور عربوں کا رسم رواج اور ہے عبرانیوں کا اور ہے اب بھی کے فلسطینی عربی بولتے ہیں لیکن ان کے وہ رسم رواج نہیں جو حجاز والوں کے ہیں زمین آسمان کا فرق ہے مصر والوں کے وہ نہیں جو ان دونوں کے ہیں شام والوں کے وہ نہیں جو ان تینوں کے ہیں تو ہر علاقے کا مخصوص رسم رواج ہوتا ہے وہاں مخصوص خرابیاں ہوتی ہیں اور مخصوص خوبیاں ہوتی ہیں تو اس علاقے میں رسول کو منتخب کر کے اس قوم میں سے رسول کو منتخب کر کے بھیجنے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ اس رسول سے استنا سے حاصل کیا جائے اس سے ان سے حاصل کیا جائے اور اس کی ہر ہر بات کی اتباع کی جائے تو یہ عقل کا تقاضا ہے اب مثال تم یہاں پر انگلش بولتے ہو کیا بولتے ہو انگلش اور دیکھ کر الٹیا جائے یہ دارو میں جب ہم پڑھتے تھے تو چھ لڑکے تھے افریقہ کے مذہبی کے اور اصل ملاوی تھے تو ان میں سے ایک دڑکا ہماری کلاس میں تھا تو وہ میرے ساتھ اقرار وغیرہ میں بیٹھتا تھا تو بشارہ کافی معتقد تھا لیکن ان کے کھانے کا جو طریقہ ہوتا تھا میں برداشت نہیں کر سکتا تھا وہ لوگ جی طریقہ سے کھاتے تو ایک دفعہ اس نے بہت اسرار سے مجھے کہا کہ میں نے آپ کی دعوت کرنی ہے میں نے بہت معذرت نہیں کی لیکن جب وہ نہیں مانا تو میں غائب ہو گیا اس لیے غائب ہو گیا کہ وہ حضرات کیلے کو بھی سادن بنا دیتے اور وہ بھی توے پر روش کر کے اور پھر جو ان کے کھانے کا مخصوص طریقہ ہوتا ہمیں اسے الٹی آتی تو اب میں نے کہا اس کے وقتی ناراضگی اچھی ہے لیکن وہ طبیعت کا خراب کرنا وہ مناسب نہیں ہے تو وہ کافی ناراض رہا ہے لیکن پھر ٹھیک ہو گیا ہر علاقے کے مطلب یہ ہے کہ رسم رواج مخصوص ہوتے ہیں ہر علاقے کی خوبیاں ہوتی ہیں خرابیاں ہوتی ہیں تو یہ ہوتا ہے یہ سمجھ میں آ گیا تو لہذا ابراہیم علیہ السلام فلسطینیوں کے نبی تھے وہ ان کو اس زمانے میں بھیجا گیا تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عربوں کے نبی تھے اور ان کو ان کے زمانے میں بھیجا گیا یہ اور بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری دنیا کی انسانیت کے لیے نبی بنا کر پھر بھیجا گیا لیکن اب یہ کہہ دینا کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی سنتوں کو مانیں گے اور ان کی سنت کو نہیں مانیں گے تو یہ کیا ہے یہ گمراہی ہے یہ اس دعوے کے در حقیقت سنتوں سے جان چھوڑانے کی کوشش ہے اس کے بارے میں تمہیں مختصر بات کہہ دیتا ہوں یہی حضرت مہنام اشراق نائنٹین نائنٹی ون جون میں محنہ اشراق جو منتھلی ان کا رسالہ نکلتا ہے جریدہ نکلتا ہے اور جون نائنٹین نائنٹی نائن میں جو نکلا ہے اس میں یہی شیخ ڈاکٹر علامہ جاوید احمد الغامدی رحو مہو عالی معالی. یہ فرماتے ہیں کہ سنتیں ٹوٹل چادی سے کتنی ہیں سنتیں پھر یہی حضرت جو ہیں چونکہ ان کے پاس نسخ کا اختیار بھی پر ارشاد فرماتے ہیں کہ سنتیں ٹوٹل ستائیس ہیں فورٹی تھی اور اب کتنی ہو گئی سے. ان میں سے کئی ساری سنتوں کو کتنی سنتوں کو نکال دیا تیرہ سنتوں کو نہ تیرہ سنتوں کو کے یہ بات جب زیادہ یعنی اتنی زیادہ تناقضات جمع ہو گئے تو یہی اس کے باطل ہونے کے لیے کافی ہے لیکن اس کے باوجود دوسری بات یہ بھی ہے کہ جتنی بھی حدیث کی کتابیں ہیں یا سیرت نبوی پر کتابیں ہیں یا شمائل پر کتابیں ہیں تو ان میں ہر ہر چیز کے بارے میں سنتوں کو بیان کیا گیا ہے مسجد سونے کے بارے میں مخصوص سنتے ہیں لباس کے بارے میں سن ہیں کھانے پینے کھانے کے بارے میں سن ہیں پینے کے بارے میں سن ہیں چلنے پھرنے کے بارے میں سن ہیں بیٹھنے کے بارے میں سن ہیں بزنس کے بارے میں سنتیں ہیں ذمہ داری کے بارے میں ہیں لوگوں سے ملاقات کے بارے میں سنتے ہیں، وغیرہ وغیرہ ابھی اسی طرح جہاد کے بارے میں سن ہیں گھر میں رہنے کے بارے میں سن لیتے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ تعلقات کے بارے میں سن ہیں ماں باپ کے ساتھ تعلقات کے بارے میں سن ہیں تو اب یہ میں ہی اتنی بن جائیں گی کہ جو ٹونٹی سے بڑھ جائیں گی تو پھر ان میں کسی میں دس سنتیں ہیں کسی میں بیس سنتیں ہیں کسی میں پندرہ سنتیں ہیں اس طرح اگر جمع کیا جائے تو وہ سنتوں کی تعداد سینکڑوں میں پہنچتی ہے وہ ستائیس میں نہیں رہتی اس کے لیے تو اتنی بات کافی ہے دوسری کتاب پہ